سوال یہ ہے کہ کیا عورت اکیلے کسی بھی اپنے شہر میں کسی بھی دی دینی دی اجتماع میں جا سکتی ہے اور دوسرا سوال ان کا ساتھ ہی ہے کہ کیا عورت اکیلے مارکیٹ بھی جا سکتی ہے جزاک اللہ خیر جی بھائی بالکل اگر نزدیک ہے تو پردے کے ساتھ اجتماع میں بھی جا سکتی ہے اور پردے کے ساتھ گھر میں کوئی اور سامان لا دینے والا نہیں ہے تو مارکیٹ بھی جا سکتی ہے یہ ہمارے کوئی